بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے رکھے دس محرم کا روزہ رکھا سام اور دس تاریخ کے ہی روزے رکھنے کا حکم دیا حتیٰ کہ فرمایا کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا وہ اس کو روزہ بنا دے اعلان کروا دیا اب آپ کی ساری زندگی جو بھی مدینہ میں آپ نے روزے رکھنے شروع کیے تھے وہ ایسے ہی چلتی رہی دس تاریخ کا روزہ رکھتے اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے پھر رمضان فرض ہوا دوسری تیسری ہجری میں تو جو محرم کے روزے تھے وہ فرض نہیں رہے تو پھر بھی آپ دس محرم کا روزہ رکھتے رہے اور اس کی تلقین بھی فرماتے رہے اب آخری سال میں کسی نے یہ ملاحظہ پیش کیا کہ یہ تو یہودیوں کی موافقت ہو رہی ہے کیونکہ یہودیوں سے پوچھا تم دس تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہو تو کہنے لگے کہ اس دن اللہ تعالی نے ہمارے علیہ السلام کو آزادی دی تھی تو ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں فرمایا آنا اولا بموسا میں کو میں السلام کے زیادہ قریب ہوں تم تمہاری نسبت میں اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ہوں گا میں دس تاریخ کا روزہ رکھوں گا رکھتے رہے آخری سال کسی نے ملاحظہ پیش کی کیا کہ یہ تو ان کی موافقت ہو رہی ہے تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اگلے سال زندہ رہا تو میں نو تاریخ کا روزہ رکھوں گا اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ دو ہیں پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ ان دس تاریخ کا روزہ رکھنا اتنا ہی برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پہلے بول دیا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان کے بولنے سے پہلے اللہ ہی بول دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو یہ کوئی اتنی بڑی کباہت نہ ہوئی ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اگر کوئی بات کی اصلاح چاہتا ہے تو بتا دیتا ہے اپنے نبی کو دوسری بات یہ کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے عامارا بیس عام نہیں اور ساتھ آپ کا عمل بھی ہے تو کسی کام کے کرنے پر حکم اور عمل جمع ہو جائیں تو یہ بہت مضبوط بات بن جاتی ہے خالی عمل ہو تو وہ بات مستحب اور سنت بن جاتی ہے خالی حکم ہو تو وہ فرد ہو جاتی ہے اور حکم اور ساتھ عمل بھی ہو تو اس میں زیادہ پختگی پیدا ہو جاتی ہے اب اس کو اگر منسوخ کرنا ہو تو اتنی ہی مضبوط بات چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی حکم دے سب کو کہ آئندہ نو تاریخ کا روزہ رکھنا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں رکھنا تو آپ نے صرف خواہش ظاہر کی ہے اگر میں زندہ رہا اگلے سال تو نو تاریخ کا روزہ رکھوں گا یہ خواہش ہے اگر آپ اس قلت قلت کو قلت موقع قلت ملتا بھی تو آپ نو تاریخ کا روزہ رکھ لیتے تو آپ کا عمل ہوتا آپ کا حکم نہ ہوتا جب کہ آپ کا عمل بھی نہیں ہو سکا تو یہ ایک خواہش رہ گئی تو ایک طرف حکم اور عمل اور دوسری طرف خالی خواہش تو یہ اس کو منسوخ کرنے کے قابل نہیں ہے اس لیے ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ دس کا تو ہے ہی اس کے ساتھ نو کا بھی رکھو اور یہ بھی سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ والے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا اکیلا جمعہ کا جائز نہیں تو آپ کی بیوی نے جمعہ کا روزہ رکھا فرمایا آپ نے کل رکھا تھا کہتی نہیں تو آئندہ کل رکھو گی کہتی ہیں نہیں تو میں پھر جمعہ کا بھی افطار کر دو تو جمعہ کا خصوصاً روزہ رکھنا جائز نہیں یا ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد میں رکھو تو اس کی تخصیص ختم ہو جاتی ہے اس لیے جو جمعہ ہفتہ یا جمعرات جمعہ رکھے اس کے لیے جائز ہے تو یہاں بھی تخصیص ختم کرنا مقصود ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو تو تخصیص ختم کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ نو اور 10 کا رکھ لیا جائے اس حساب سے بھی ہمیں دو روزے ہی رکھنے بنتے ہیں یہ تو ہے ہمارا موقف لیکن اگر کوئی علماء یہ فرمائیں کہ نہیں اس کا مطلب صرف نو کا ہی ہے نو کا بھی نہیں ہے تو کوئی شخص ان کے اس رائے پر عمل کر لے تو ہم اس بات کو اختلاف کا سبب نہیں بنانا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ علماء کی سوچ کا اختلاف, اس میں سمجھ کا جو اختلاف ہے یہ کوئی برا اختلاف نہیں ہوتا اس لیے جو ان کے اشتہاد پر عمل کرے گا ایک روزہ رکھے گا نو کا اللہ اس کو بھی انشاءاللہ اللہ اس کے بھی سال کے گناہ ضرور معاف کرے گا یہ بات ہے ہم اس پہ سختی نہیں کرتے لیکن ہماری رائے وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی